شوہل دینو می کم وی نوت مد رج می السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اللہ شیخ کو خوب خوب جزائے خیر دے آپ نے علماء کرام کی خدمت پر نہایت پرمغز نہایت مدلل اور انتہائی جامع خطاب فرمایا اللہ رب العالمین سے دعائیں کہ اللہ رب العالمین شیخ کے بیان کے مطابق اللہ رب العالمین علماء کرام کی ہمیں قدر و قیمت سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی عطا فرمائے بغیر کسی تاخیر کے میں شیخ عبدالحبی المدنی حفظہ اللہ کا تعارف کرواتا ہوں اور شیخ کو دعوت دیتا ہوں آپ نے جامعہ دار السلام عمر آباد سے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے وہیں پر آپ نے حفظ عالمیت اور فضیلت کی سندیں حاصل کی اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ مدینہ تشریف لے گئے وہاں پر آپ نے کلیت الحدیث سے فراغت حاصل کی اس کے بعد الحمدللہ مدینہ سے واپسی کے بعد آپ چار مینار کے خطیب ہیں الحمد اللہ نے آپ کو خطابت کا زبردست ملک آتا فرمایا ہے جامعہ دارالسلام امرآباد کے بھی آپ ایک معزز اور مکرم اور بہترین صلاحیت مند استاد ہے اس کے علاوہ ہندوستان بھر میں آپ کے دعوتی دورے ہوتے رہتے ہیں آپ پیس ٹی وی میں بھی تشریف لاتے ہیں آ, میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور ہمیں اپنے علمی اور پرمز خطاب سے مستفید فرمائیں اللہ آپ کو جزائق رتا فرمائیں می آواز زیادہ رکنے والی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اله واصحابه اجمعين وعلى من تبعهم باحسان إلى يوم الدين ما بعد اعوذ بالله السميع العلیم من الشيطان الرجیم من همزهه ولفقهه ونفسه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون استاذ محترم فضيله الشيخ انيس الرحمن اعظم صاحب حفظه الله فضيله الشيخ زفر الحسن مدني داعي ومبليغ शारجا حفظه الله فضيله الدكتور اركي نور محمد صاحب عمر مدني حفظه الله सच कहे तो شیخ زفر, زفر الحسن مدنی حفیظ اللہ کی اس پر اثر تقریر کے بعد پروگرام کو ختم کر دینا چاہیے تھا لیکن چونکہ نام بلا دیا گیا ہے میں کچھ دیر آپ کے سامنے ان اللہ تعالیٰ گفتگو کر کے جلد از جلد اپنے مواد کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا اور میرا سلسلہ میرا موضوع بھی تقریباً وہی ہے جس موضوع کے حوالے سے آپ اس اجلاس کے شروع سے تقاریر سن رہے ہیں حضرات ہندوستان میں اس وقت یہ بات بہت ہی خوشائن ہے کہ نوجوان طبقے میں بڑا دینی رجحان پیدا ہو رہا ہے خصوصاً اسکولوں اور کالجوں میں جو نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں کالجوں میں تعلیم حاصل کرنے والے نوجوانوں میں یا جو تعلیم حاصل کر چکے ہیں الحمد اتنا دینی شعور اور اتنا دینی جذبہ پایا جاتا ہے کہ بسا اوقات مدارس کے فارغین کے اندر بھی وہ جذبات ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے لیکن صحیح رہنمائی سے محروم ہونے کی وجہ سے یہ نوجوان جن کے اندر یہ دینی جذبات پیدا ہو رہے ہیں بہت سارے فتنوں کے شکار نظر آتے ہیں جن میں سے ایک فتنہ تو جو آج بہت سارے شہروں میں دیکھ رہے اور ہم بنگلور میں بھی دیکھ رہے یمنی گروپ ہے یمنی گروپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کا علم علم نہیں ہے ہندوستان میں کوئی عالم مستند نہیں ہے ہندوستان کے کسی عالم کا فتویٰ قابل اعتبار نہیں ہے ان کے نزدیک مولانا عبد المتین, جونہ گڑی رحمت اللہ علی جیسا محدث بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان کے درس میں بیٹھا جائے ان سے سنا جائے سمجھ رہے نا وہ کبھی کسی ہندوستانی عالم کے درس میں بیٹھے آپ کو نظر نہیں آئیں گے وہ تو جمعہ میں شریعت مجبور کرتی ہے تو بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھتے بھی ہیں تو شاید اس نقطۂ نظر سے بیٹھتے ہیں کی کہ یہ کیا غلطی کرتا ہے کہ ہم کریں اور اس کو رسوا کریں اس کو کریں ایک طرف طرف یہ فتنہ ہے دوسری طرف کچھ ایسے نوجوان جو بڑا دینی جذبہ رکھتے ہیں مگر افسوس کہ علماء سے بے نیازی کا ایسا مزاج کہ خود مفتی بنے بیٹھے ہیں خود مشتحد مطلب بنے بیٹھے ہیں عام المسلمین اور امت کے اجتماعی مفادات سے تعلق رکھنے والے مسائل میں علماء کے فتوے کو علماء کے فیصلوں کو نظر انداز کر کے سبحان اللہ گستاخان انداز میں بسا اوقات دیتے ہیں میرا موضوع یہی دوسرا گروپ ہے مجھے پہلے گروپ پہ بولنا نہیں ہے کسی اور وقت بولیں گے ان اللہ یہ جو دوسرا طبقہ ہے حضرات یہ دور جس میں ہم نے آنکھ کھولی ہے یہ آزادی رائے کا دور کہلاتا ہے عالمی سطح پر یہ ہر انسان کا حق مانا گیا ہے آج تسلیم کیا گیا ہے آج کہ انسان آزاد ہے جو نظریہ چاہے وہ اپنا سکتا ہے جو فکر چاہے وہ اپنا سکتا ہے جو خیال چاہے وہ اپنا سکتا ہے آزادی رائے کا جو نعرہ دنیا نے لگایا ہے اس نعرے کی وجہ سے مسلمانوں کا ذہن بھی بدلا سلف کا اصول کیا تھا سلف کا اصول یہ کہ دین کے معاملے میں ہم آزاد نہیں ہیں دین کے معاملے میں ہم پابند ہیں کتاب و سنت کو سمجھنے میں ہم آزاد نہیں ہیں کتاب و سنت کو سمجھنے میں ہم فہم سلف کے پابند ہیں صحابہ فہم کے پابند ہیں تابعین کے فہم کے پابند ہیں تبہ تعوین کی فہم کے پابند ہیں دین کو سمجھنے کا یہ بنیادی اصول کہ کتاب و سنت کو آزاد ہو کے نہیں سمجھا جائے گا بلکہ فہم سلف میں مقید ہو کے سمجھا جائے گا آزادی رائے کا جو نعرہ دنیا میں لگا اس نعرے سے متاثر ہو کر موجودہ نئی نسل کا ذہن بدلا اور وہ علماء سے بے نیازی کے رخ پہ چل پڑے اور جیسے مولانا نے ذکر کیا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے آج کوئی بھی فتوا چاہیے کسی عالم کی ضرورت نہیں بیٹھے انٹرنیٹ پہ لکھ جو فتوا سامنے آ گیا پڑھ لیا وہ جانتے بھی نہیں کہ مفتی کون ہے مفتی کا عقیدہ کیا ہے مفتی کا منحج کیا ہے کسی حدیث کے بارے میں معلوم کرنا ہے حدیث صحیح ہے کہ ظاہر ہے انٹرنیٹ پہ کلک کیا اور انٹرنیٹ پہ حکم آ گیا کہ یہ حدیث ظاہر ہے صحیح ہے اور اس کو قبول کر لیا یہ دیکھتے بھی نہیں کہ یہ حکم لگانے والا کون ہے پہلے تو یہ ہوا اور اس کے بعد بات آگے بڑھی انٹرنیٹ کے شاگرد بننے کے بعد اتنی جسارت آ گئی کہ خود فتوے بھی دینے لگے خود فتوے بھی دینے لگے کیسے مسائل میں ایسے مسائل میں جو امت کے اجتماعی مسائل امت کے اجتماعی مفادات جن سے تعلق رکھتے ہیں آپ خود فتوے دینے لگتے ہیں حضرات فتوا کیا چیز ہے فتوا بہت, بہت بڑی امانت ہے بہت بڑی امانت ہے فتوا بڑے جسارت کا کام اللہ ابن قیم رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ مفتی کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کی نیابت کر رہا ہے کہاں کیسے قرآن نے کہا کل اللہ کمفی ہند اے پیغمبر یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ عورتوں کے سلسلے میں اللہ تمہیں فتوا دے رہا ہے عورتوں کے سلسلے میں اللہ تمہیں فتوا دے رہا پہلا مفتی خود اللہ تبارک و تعالی ہے اللہ ابن قیم کہتے ہیں فتوی کی اہمیت یہیں سے سمجھ میں آتی ہے کہ مفتی حقیقت میں اللہ تعالی کی نیابت کر رہا ہے اور اللہ ابن قیم نے بڑی پتے کی بات کہی اور کہا تعی من الناس کامت شفیری جہنم القاضون و المفتون ابن نقیم نے کہا کہ لوگوں کے دو طبقے ایسے ہیں جو جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہیں کہا کون ہے کہا پہلا طبقہ قاضیوں کا قاضی یعنی جج جو فیصلہ کرتا ہے کہا پہلا طبقہ قاضیوں کا جو جہنم کے کنارے کھڑا ہے اور دوسرا طبقہ مفتیوں کا کہا کیسے قاضی ہے قاضی کو یہ پور حاصل ہے کہ قاضی اگر کسی کے بارے میں فیصلہ کر دے یہ واجب القتل ہے قاضی کے فیصلے پر اس کی گردن مار دی جائے گی ذرا سوچو اگر قاضی صحیح طریقے سے معاملے کو نہ سوچے ایک زائد جو کہ ایسا جرم کیا ہے جس پر وہ قتل کا مستحق نہیں ہے اور یہ قاضی فیصلہ کر دے کہ یہ فیصلہ قتل کا مستحق ہے زید اس کے فیصلے پر قتل کر دیا جائے گا اس طرح قاضی جو ہے حقیقت میں غیر شوری طور پہ قاتل شمار ہوگا اور ایسے فیصلے وہ دن میں عدالتوں میں بیٹھ کر کتنے فیصلے کرے گا کہا اس لیے قزا بڑا نازک عہدہ ہے اور حقیقت میں کویا قاضی جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑا کبھی بھی گر سکتا کہا دوسرا طبقہ مفتیوں کا مفتی کے سامنے فتوا آتا ہے سائل پوچھتا ہے کہ کیا اس طرح کرنا جائز ہے وہ ناجائز کام تھا مفتی نے اپنی کم علمی کی وجہ سے فتوا دے دیا ہاں جائز ہے اس کے ایک فتوے پر ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں مسلمان عمل کرتے ہیں ایک ناجائز کو اس نے جائز بتایا اور لاکھوں لوگ عمل کر رہے ہیں کہا کہ یہ چیز انسان کو اور مفتی کو جہنم میں لے جا سکتی ہے اتنا نازک کام ہے آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہے نبوی میں صحابہ سفر میں تھے ایک صحابی کے سر پہ چوٹ آئی صحابی کے سر پہ چوٹ آئی سر زخمی ہو گیا اور سبحان اللہ انی صحابی کو جنابت لائق ہو گئی انی صحابی کو جنابت لائق ہو گئی ساتھیوں سے پوچھا کیا میں غسل کی جگہ تیمم کر سکتا ہوں لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے پانی کے استعمال پانی موجود ہے پانی کے استعمال پہ آپ قدرت رکھتے ہیں تیمم نہیں کر سکتے آپ کو غسل ہی کرنا پڑے گا صحابی نے غسل کر لیا اور انتقال کر گئے غسل کر لیا سر کا زخم گہرا تھا پانی اندر گیا انتقال کر گئے پہرے نبی کو جب بات معلوم ہوئی تو آپ نے کہا پتھلو ہو قتل اللہ کہا کہ انہوں نے اس کو غلط فتوا دے کے ہلاک کیا اللہ انہیں بھی ہلاک کرے غلط فتوا دے کر انسان اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑے کے قریب پہنچا دیتا ہے سلف کتنا احتیاط کرتے تھے فتوی کے سلسلے میں امام مالک بن انس رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرنے کے بعد وقت تک مسند درس پہ نہیں بیٹھا مسند افتاح پہ نہیں بیٹھا اس وقت تک میں نے فتوا دینے کی ہمت نہیں کی اس وقت تک میں نے فتوا دینے کی جسارت نہ کی جب تک کہ مدینے کے ستر بڑے علماء نے میرے ہاتھ میں گواہی نہ دے دی کہ میں اس قابل ہوں کہ میں فتوا دے سکتا ہوں کہا ستر علماء کی شہادت اور گواہی لینے کے بعد میں جو ہے فتوا دینے کے لیے بیٹھا سلف اتنا احتیاط کرتے تھے فتوا دینے کے سلسلے میں اور آج کھیل ہو گیا ہے ہر کس و ناقص فتوے دینے لگا ہے واٹس ایپ پہ آپ کو فتوے ملیں گے انٹرنیٹ پہ آپ کو فتوے ملیں گے ہاں سبحان اللہ فیس بک پہ آپ کو فتوے ملیں گے اور مفتی کون ہے مفتی وہ ہے جنہیں نوز یعنی قرآن یعنی عربی زبان کی ایک سطر پڑھنا نہیں آتا ہوگا بس اوقات ٹھیک سے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہوگا کھیل ہو گیا ہے حضرات دیکھو میری گفتگو چونکہ مجھے فتوی کا موضوع دیا گیا ہے فتوا جو ہے نا فتوی کے بڑے نازک تقاضے ہوتے ہیں اور یہ تقاضے ایک عالم ہی سمجھ سکتا ہے غیر عالم ان تقاضوں کو سمجھ نہیں سکتا کیسے مسئلہ فتوا دیتے ہوئے ایک عالم دین کے پورے مزاج کو سامنے رکھ کے فتوا دیتا ہے وہ صرف ایک حدیث کو سامنے رکھتا وہ صرف ایک آیت کو سامنے نہیں رکھتا بلکہ وہ دین کے پورے مزاج کو سامنے رکھتا ہے شریعت نے تعلیم دی ہے کہ فتنہ بہت بڑی چیز ہے کہیں آپ ایسا ایسی بات نہ کہیں ایسا اقدام نہ کریں کہ فتنہ ہو جائے ایک عالم فتوا دیتے اس اصول کو مد نظر رکھ دیکھو بخاری شریف میں امام بخاری رحمتہ اللہ علی نے وہ مشہور حدیث ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کیا کہا؟, کہا کہ عائشہ میری تو تمنا ہے خواہش ہے اور ارادہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے خانہ کعبہ کا دروازہ جو اتنا اوپر ہے میری خواہش ہے کہ یہ دروازہ وہاں بند کر کے اس کو نیچے لا لیا جائے اور اپوزٹ جو دیوار ہے کانے کعبہ کی اس, کے اس میں ایک دروازہ جو ہے بنا دیا جائے اور تاکہ لوگوں کو سب کو کانے کعبہ کے اندر داخل ہونے کا موقع ملے سعادت ملے میری خواہش ہے عائشہ لیکن کہا آئشہ میں اپنی اس خواہش پہ عمل اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ایسا کرنے کی صورت میں فتنہ ہونے کا ڈر ہے ایسا کرنے کی صورت میں فتنا ہونے کا ڈر ہے کہا کہ اس فتنے کے ڈر سے میں ایسا نہیں کرنا چاہتا یا جہاں یہ حدیث امام بخاری نے ذکر کی وہیں علی بھی نبی طالب رضی اللہ عنہ کی یہ بات انہوں نے لائی ہے علی بھی نبی طالب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے حد فون نہ سبیما یار فون اتو را یو قد اللہ رسول لوگوں کو ایسی باتیں بتاؤ جن کو ہزم کرنے کی طاقت لوگوں کے اندر ہے اگر تم لوگوں کو ایسی باتیں بتاؤ گے جن کو ہزم کرنے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے, لوگ اللہ اور اس کے رسول کو بھی جھٹلا دیں گے اللہ جانتا میں ایک بات کہتا ہوں ہمارے شہر بنگلور میں جب رویت ہلال کا مسئلہ سب سے پہلے شروع ہوا چاند کا مسئلہ سب سے پہلے شروع جب شروع ہوا نا اس وقت کی بات میں مسجد ابوبکر بکر میں بیٹھا ہوا تھا ایک صاحب آئے نئے صاحب تھے میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا تھا بڑے مطلب پریشان سے آئے آ کے کہنے لگے میں تھا اور کئی علماتے کہنے لگے کہ میرا لڑکا عجیب و غریب بات کر رہا ہے کہ کیا بات کر رہا ہے کہا کہ ابھی جو رویت ہلال پہ کانفرنس سیمینار ہوا ہے اور یہ کہ چاند ایک ہی ہونا چاہیے ایک ہی دن عید ہونی چاہیے سمجھ رہے ہیں سعودی عرب کو فالو کرنا چاہیے میرا لڑکا کہہ رہا ہے ارے یہ چار منار والے بھی آلے دی وہ ایسا بولتے ہیں کہ نہیں یہاں جب نظر آئے تب ہو اور آج جو سیمینار کرنے والے وہ بھی آلے دیس وہ بولتے ہیں کہ نہیں سعودی عرب کو فالو کرنا ہے اس سے تو بہتر ہے کہ میں کرسچن بن جاؤں اللہ جانتا ہے میں نے یہ بات سنی میں نے کسی اور سے سن کے نہیں بول رہا یہی چیز ہے حدی معیاری لوگوں کے سامنے وہ مسائل پیش کرو جن کو ہزم کرنے کی طاقت ان کے اندر ہے رویت ہلال کا مسئلہ ایسا نازک مسئلہ ہے کہ جس مسئلے پہ دنیا کے جانے مانے علماء بحث کر کے تھک چکے ہیں جس مسئلے پہ دنیا کے جانے مانے محققین مفتیان بڑے بڑے سکالرز اور مسلم سائنٹسٹ ایک جگہ بیٹھ کر سیمینارس میں کھٹا ہو کر کسی ایک نتیجے تک نہیں پہنچ سکے اور آج بنگلور کے کوئی چند علماء اگر جمع ہو جاتے ہیں کس کے اندر وہ صلاحیت اور کیپیسٹی کے, اس کے اس میں کوئی امت کو کوئی فائنل رائے دے دے فتوا بڑی نزاکتیں رکھتا ہے فتوا سمجھ رہے نا عالم فتوا دیتا ہے تو دین کے اس مزاج کو سامنے رکھ کے فتوا دیتا ہے اور یہ عام آدمی اس سے جو قافل رہتا ہے اور حضرات فتوے کے بعد میں یہ جو علم و سنت ہے اس علم کا ادب سے بڑا گہرا رشتہ ہے اس علم کا ادب سے گہرا رشتہ ہے عالم کو فتوہ دیتے ہیں وہ ادب کے تقاضوں پہ بھی پورا اترنا ہوتا ہے اور علماء ادب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں کیسے سلف میں کی کتابیں اٹھا کے پڑھو طلب علم کے آداب میں تدریس حدیث کے آداب میں فتوے کے آداب میں انہوں نے یہ لکھا ہے سبحان اللہ کہ جس شہر میں کوئی بڑا محدث ہو جس شہر میں کوئی بڑا مفتی ہو اس شہر کے چھوٹے محدثین اور چھوٹے مفتیوں کے لیے درست نہیں کہ اس بڑے محدث اور بڑے مفتی کے رہتے ہوئے وہ فتوا دیں بخاری شریف میں حضرت جند عبد اللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بخاری شریف میں کہ جو حدیثیں مجھے معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے صحابہ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں بڑے بڑے صحابہ لوگوں میں بیان کر رہے ہیں حالانکہ وہ ساری حدیثیں میں بھی جانتا ہوں مجھے بھی معلوم ہے لیکن مجھ سے بڑوں کو جب وہ علم پھیلاتے دیکھ رہا ہوں میں تو میں ان کے ساتھ ادب کا تقاضا سمجھتا ہوں کہ میں خاموش رہا ہوں دیکھو ان تمام مسائل کو بڑی نزاکت سے سمجھنے کی ضرورت ہے یہ علم ادب کا تقاضی ہے اور بڑے کبڑے علماء جو فتوا دیتے ہیں ادب کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر دیتے ہیں اسی طرح سے حضرات فتوا کیسی چیزیں جانتے ہیں ملک بدلنے سے جگہ بدلنے سے بسا اوقات بدلتا ہے اور یہ نزاکت عام آدمی ہرگز نہیں سمجھ سکتا وہی سمجھ سکتا ہے جس کے پاس گہرا علم ہے ایک چھوٹی سی مثال عورت کی ڈرائیونگ کا مسئلہ ہے اگر عورت ڈرائیونگ کر سکتی ہے کیا محدث اللہ سر اللہ البانی رحمت اللہ علیہ سے فتوا پوچھا گیا جی ہاں تو انہوں نے کہا ادا انتخو انتر ان کبل سیارہ یا ان تقود سیارہ کہا کہ نبی کریم سسم کے زمانے میں عورت گدھا چلاتی تھی اونٹ پہ بیٹھ کے اونٹ کی سواری کرتی تھی عورت تو لہذا میرے نزدیک جائز عورت گاڑی چلا سکتی ہے علام البانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتو چلا سکتی ہے یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جس ماحول میں تھے جہاں تھے وہاں وہ چیز کامن ہو چکی تھی لہذا نس کے پیش نظر علام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جائز ہے علماء سعودی عرب کے آگے جب یہ مسئلہ پیش کیا گیا انہوں نے کیا کہا تمام سعودی عرب کے علماء کی متفقہ ہے کہا کہ نا جائز ہے حرام ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں عورت گھوڑ سواری کرتی دی تھی اونٹ پہ بیٹھ کے اونٹ کوٹ کو, لے آگے کو بیٹھ کے اونٹ کی سواری کرتی تھی گدھے کے سواری کرتی تھی اور اس کا تقاضا ہے کہ کار چلانا بھی جائز ہو لیکن سعودی عرب کے معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر جواز کا جائز ہونے کا فتوا دے دیا جائے وہاں جن خرابیوں کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہونے تھا تو سدو ذرائع کے طور پر وہاں کی علماء نے کہا کہ عورت کے لیے ڈرائیونگ کرنا ناجائز ہے یہ بڑی نازک باتیں ہیں ملک بدلنے سے جگہ بدلنے سے بسا اوقات فتوا بدل سکتا ہے جی ہاں ایک عالم کا فتوا دیتا ہے ان نزاکتوں کو سامنے رکھ کے دیتا ہے ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں دیکھو قاتل قاتل کے سلسلے میں ایک مومن کا جو خاتل ہوتا ہے نا کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے اس کے سلسلے میں کیا کہا جو شخص جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں مخلت ہوگا مخلت فن مومن کا قاتل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں ہوگا مخلت فنار انسان ایک ہی گنا میں ہوتا وہ کون سا ہے شرک شرک پر ہوتا ہے شرک کر کے مرے تو مخلت فنار ورنہ دوسرے سارے گناہ کتنا بڑا گناہ انسان کرے جہنم میں جائے گا سزا پا کر واپس جنت میں آئے گا اب یہ آیت کہہ رہی ہے کہ قاتل مومن کا مخلت فنار ہے مفسرین توجی کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ قاتل ہے جو ایک مومن کے قتل کو حلال سمجھتا ہو حلال سمجھ کے جائز سمجھ کے ایک جا, ناجائز کو جائز سمجھ کے ایک حرام کو حلال سمجھ کے اگر کوئی قتل کرتا ہے وہ مخلت فنار ہو یہ تو الحمدللہ ابن عباس رضی اللہ سے باز سلف سے یہ نقطہ منقول ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے اس حال میں ہے کہ انتقام کی آگ میں جل رہا ہے کسی سے اسے بدلا لینا ہے غصے میں ہے ہاتھ میں کلوار پکڑے ہوئے ہیں وہ آ کے آپ سے فتوہ پوچھ رہا ہے کہ ذرا بتائیے مومن کے قتل سے ہمیشہ جاننا میں تو جلنا نہیں پڑے گا نا زر دن ہی نا جی دن ہی نا جلنا پڑے گا ابن عباس کہتے ہیں یہاں ایسے شخص کو کہنا چاہیے کہ نہیں ہمیشہ جلنا پڑے گا یہاں ایسے شخص کو اس وقت کہنا چاہیے نہیں ہمیشہ جلنا پڑے گا قرآن مجید کا جو ظاہر ہے اس ظاہر کو پیش کر تعویل نہیں حضرات یہ سب نزاکتیں اہل علم جانتے ہیں علما جانتے ہیں فتوا کوئی کھیل نہیں فتوا کوئی کھلواڑ نہیں کہ ہر کس و ناقص دینے لگ جائے دیکھو کبھی آپ نے دیکھا ہے میڈیکل لائن میں کبھی آپ بتاؤ دنیا کے کسی گوشے میں اور دنیا کے کسی ہسپتال میں آپ نے دیکھا ہے کہ کمپاؤنڈر نے جو ہے سرجن کا کام کیا ہو. دیکھا ہے کبھی آپ نے کمپاؤنڈر نے سرجن کا کام کیا ہو. دنیا کے سلسلے میں اتنا احتیاط تو دین کے سلسلے میں ایسا کھلواڑ سبحان اللہ جو فتوے کے آگ نہیں فتوے کے تقاضے نہیں وہ فتوے دھیرے لگ جائیں دیکھو میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں اور ہر جگہ میں ممبر سے بھی کہتا ہوں الحمد شہر بنگلور میں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بہت اچھی بیداری ہے نوجوان طبقہ یہ دعوتی مراکز یہ دعوتی سینٹرس ان کے ذریعے سے اتنے اچھے کام ہو رہے ہیں اتنے اچھے کام ہو رہے ہیں غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام مسلمانوں کے اور بہت سارے مسائل غریبوں کے مجبوروں کے بہت اچھا کام ہو رہا ہے الحمدللہ لیکن شیطان بعض نوجوانوں کو بعض فتنوں میں مبتلا کر رہا ہے چنانچہ ایک شکایت جو بکری جانب سے آئی اور اس کی طرف پیشر و مقررین نے بھی اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان ایک شخص دا اسٹریٹ دعویٰ کے لیے جاتا ہے مثلا اس کے ذریعے سے پانچ دس افراد کلمہ پڑھ الحمد الحمدللہ بہت بڑی بات ہے اب وہ آپس میں تفسرہ کر دیں کس پر علماء پر کبھی کوئی عالم اسٹریٹ دعوی میں نظر نہیں آتا یہ علماء صرف ممبر کے ہو کے رہ گئے یہ علماء صرف محراب کے ہو کے رہ گئے یہ کبھی اسٹریٹ دعوی میں نظر نہیں آتے حضرات الحمد شیخ ظفر نے تو بڑی وضاحت سے کہہ دیا میں بتاتا ہوں ایک مثال دیتا ہوں ایک عالم جو ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے وہ کیا رول ادا کر رہے جانتے ہیں کیا کردار ادا کر رہا ہے جانتے ہیں آپ کو حیدرآباد جانا ہے مسئلہ ہاں آپ جاتے ہیں آپ کو راستہ نہیں معلوم ہے اس راستے کے نئے مسافر ہیں آپ کو وہ جو پتھر ہوتا ہے نا جی پتھر آپ کی رہنمائی کرتا ہے आपकी रहनुमाई करता है आपको डायरेक्शन देता है कि अगर हैदराबाद जाना हो तो राइट साइड घूमिए चेन्नई जाना हो लेफ्ट साइड घूमिए डायरेक्शन देता और आपको बताता है कि हैदराबाद यहां से चार किलोमीटर है चेन्नई यहां से तीन किलोमीटर है पत्थर बताता है समझ रहे वो पत्थर अपनी जगह रहता है रोजीना उस पत्थर से कितने लोग राह पाते हैं کتنے لوگ رہ پاتے ہیں روزینہ ہی اس پتھر سے ہزاروں مسافر راہ پا کے اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں اگر آپ کہیں وہ پتھر بھی میرے ساتھ چلے حیدرآباد کو हा? آپ اس پتھر کو بھی حیدرآباد لے جانا چاہیں کیا ہوگا آپ پہنچ جائیں گے منزل پہ آپ کے بعد آنے والے رہنمائی سے محروم رہیں گے ایک کا یہی ہوتا ہے تو کہنا یہ کہ آپ الحمد بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور نوجوانوں کو میں جانتا ہوں اللہ کا شکر ہے بہت دعوت کے میدان میں بہت ہی اچھا ماحول شہر بنگلور میں ہے ابھی میں نے گوشتا جو میں ممبر سے کہا ہم انڈیا میں دوسرے شہروں کو جاتے ہیں لوگ وہاں پوچھتے ہیں الحمدللہ یہاں یعنی فیلڈ ورک ہو رہا یہاں جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں بنگلور کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں اس پر آپ کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے لیکن یہ جو علماء کی تحقیر علماء کا مذاق اڑانے کا جو مزاج ہے یہ امت کے حق میں بہت ہی خطرناک مزاج ہے اور آخری میں میں امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات بتا کے اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں یہ واقعہ منقول ہے ان کے ایک دوست اور ساتھی جو جہاد پہ تھے امام مالک نسر اللہ کو خط لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کب تک یہ مسند درس پہ بیٹھے رہیں گے امام مالک مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے تھے حدیث پڑھاتے آتے تھے صبح و شام ان کا مشغلہ وہی قال اللہ قال رسول ان کے ایک ساتھی جو میدان جہاد میں سرگرم عمل تھے انہوں نے امام مالک کو خط لکھا کب تک آپ جو ہے صرف قال اللہ قال رسول اور مسند درس پہ بیٹھے رہیں گے مسند چھوڑ کے ذرا جہاد پہ چلے آئیے جہاد پہ نکل آئیے امام مالک بن انس رحمت اللہ علی نے بڑا اچھا جواب دیا کہا امام مالک نے انہیں لکھا عبادی ہی کما کسم اللہ کا بہن کہا کہ میرے محترم ساتھی آپ نے مجھے جہاد کے لیے بلایا ہے اور کہا ہے کہ مسند درس چھوڑ کے میں نکل آؤں یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے درمیان جیسے رزق کی تقسیم کی ہے ویسے ہی امال کی بھی تقسیم کی ہے رزق میں سب ایک رکبے کے نہیں ہیں کسی کو مالدار کسی کو مڈل کلاس کا کسی کو غریب ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اعمال کی بھی تقسیم کی ہے فمین ہو میوفتہ اللہفِ میوفتہ الہف جہاد امین ہو میوفتہ الفسال ہو میوفتہ الہفِ کہا کسی کا دل جہاد میں زیادہ لگتا ہے کسی کا دل نفل صدقات میں زیادہ لگتا ہے کسی کا دل نفل نمازوں میں زیادہ لگتا ہے کسی کا دل نفل روزوں میں زیادہ لگتا ہے کسی کا دل تعلیم اور تعلق اور پڑھنے پڑھانے میں زیادہ لگتا ہے کہا کہ اے میرے ساتھی تم اور میں ہم دونوں جنت کے راستے کے راہی ہیں جنت کے راستے کے مسافر ہیں تم جنت تک جہاد کے راستے سے پہنچو گے میں جنت تک حدیث کے درس کے راستے سے پہنچوں گا ہم دونوں کی منزل ایک ہے راستے الگ الگ یہی معاملہ بس سمجھ رہے ہیں نا میں اس کا, اس کا یہ مطلب نہیں میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ علماء کے طبقے میں دعوت کا جیسا کچھ شور ہونا چاہیے یقیناً اس کے اندر کمی ہوگی لیکن کمی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء کو مذاق بنایا جائے اور ہر قصو ناقس ان پہ تفسیر کرنے لگے یہ بہت غلط رویہ ہے سلف کہا کرتے تھے کہ ہمیشہ دو طبقے ایسے ہیں کہ ان کی غلطیوں کو چھپا کر ان کی حسنات کو قوم کے سامنے پیش کرنا چاہیے ایک طبقہ علماء کا اور دوسرا طبقہ حکمرانوں کا کہا کہ اسی سے امت کے اجتماعی مصلیحتیں پوری ہوں گی اور امت کے اجتماعی مفاد کے حق میں یہ بات ہوگی حکمرانوں کی خامق کی تصویل اور توہین اور اسی طرح سے علماء کی خامق کی تزویل اور توہین یہ امت کے حق میں نفع بخش نہیں ہے بہرحال اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین سی ای ایس اللہ تبارکوں اور کابشوں کو شرف قبولیت سے نوازے اللہ کردان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ شیخ کو جزائر ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحان العالیٰ نے اس پروگرام کے ترتیب دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی اس کے بعد سارے ہی مشاق کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں شیخ وصی اللہ عباس حفیظ اللہ شیخ غفر الحسن مدنی حفیظہ اللہ شیخ ننیس الرحمان المدنی حفیظہ اللہ شیخ آرقینور المدنی حفیظۃ اللہ شیخ عبدالعظیم المدنی حفیظۃ اللہ،, اللہ سارے ہی کے حق میں اللہ رب العلمین سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی عمر میں اللہ سبحان العالیٰ برکت ادا فرمائیں اور آپ کے ذریعے ہمیں اور ساری امت کو فیض پہنچائے اس کے علاوہ والنٹیئرس کا شکریہ ادا کرتے ہیں فیروز بھائی اور ان کے سارے اقربا کا شکریہ ادا کرتے ہیں مجلس میں تشریف لانے والے سارے مہمانان اور ہماری ماؤں بہنوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں ایسے ہی مجلس کے آخیر میں شکریہ کے آخیر میں ہم سارے لوگوں کو سینٹروں سے جو سینٹر ہے ہمارے سی آئی ایس سی اور دار العمن ان سے جڑے رہنے کی اور ان کا تعاون کرنے کی آپ کو تاکید کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر عطا فرمائے مجلس کے اختتام کی دعا پر لے صبح اللہ علیک. السلام علیکم